الارض اربعت اشهر معجز اللہ معجز اللہ اللہ مخزل صدق اللہ, اللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج ہم سورت الطبہ جسے سورہ برا بھی کہا جاتا ہے اس کے درس کا آغاز کر رہے ہیں یہ مدنی صورت ہے یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اس میں ایک سو انتیس آیات اور سولہ رکوع ہیں علامہ ضمشری نے اپنی تفویر میں اس صورت کے کئی نام نقل کیے ہیں اسے مقش مکشقشہ بھی کہا جاتا ہے مباثرہ بھی کہا جاتا ہے مشردہ بھی مخزیہ بھی فاضحہ بھی مشیرہ بھی حاصرہ منقلا مدمدیمہ اور سورت العذاب تو کئی نام ہیں ان سب ناموں کا حاصل یہ ہے اور مفہوم یہ ہے کہ یہ صورت منافقوں کے راز کھولتی ہے اور انہیں رسوا کرتی ہے پرانے کریم کی ایک سو چودہ صورتوں میں سے یہ واحد سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اسی سورت سے تلاوت کا آغاز کریں تو پھر تو بسم اللہ پڑھیں گے جیسے ابھی میں نے بسم اللہ پڑھی لیکن اگر تلاوت کرتے ہوئے درمیان میں سورہ براعت آ جائے تو پھر بسم اللہ نہیں پڑھی جائے اس صورت کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ربی اللہ تعالن اس سے پوچھا کہ اس صورت کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا کہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم یہ تو امان ہے اور یہ رحمت ہے جبکہ سورت توبہ کے شروع میں تو اللہ پاک نے امان کو توڑنے کا حکم دیا ہے اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑی جاتی اور امام قشیری شعری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ جبرائیل امین اس سورت کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل نہیں ہوئے لہذا صحابہ اکرام نے بھی اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی نئی صورت تو اس کے ساتھ ساتھ بسم اللہ بھی نازل ہوتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صورت کے اختتام پر اور دوسرے صورت کے شروع میں بسم اللہ لکھنے کا حکم دیتے تھے اور بسم اللہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ دو الگ الگ صورتیں ہیں لیکن سورہ انفال کے اختتام پر اور سورہ برا کے شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں دیا اس لیے صحابہ کرام نے بھی جب مصحف کو قرآن کو باقاعدہ مدن شکل میں مرتب کیا تو انہوں نے بھی اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہے اس سے پہلے والی سورت کی سورہ انفال یہ سورہ توبہ ان دونوں سورتوں میں مناسبت کیا ہے یہ بھی ایک اہم چیز ہے جو بیان کی جاتی ہے کہ دو آیتوں کے درمیان کیا مناسبت ہے دو سورتوں کے درمیان کیا مناسبت ہے تو علماء نے اس پر بھی بحث کی کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے درمیان مناسبت کیا ہے تو ایک مناسبت تو یہ کہ جیسے سورہ انفال میں خارجی اور داخلی تعلقات کے اصول تھے اسی طریقے سے سورہ براعت کے اندر بھی خارجی اور داخلی تعلقات کے اصول ہیں دوسری مناسبت سورہ انفال میں بھی صلح اور جنگ کے احکام تھے اور سورہ توبہ میں بھی صلح اور جنگ کے احکام ہیں تیسری مناسبت سورہ انفال میں مؤمنین کفار اور منافقین کے حالات اللہ نے بیان کیے اور سورہ توبہ میں بھی مؤمنین کفار اور منافقین کے حالات اللہ پاک نے بیان فرمائے یہ سورت نو ہجری میں نازل ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کی سپر پاور یعنی رومیت رومیوں کی سرکوبی کے لیے مدینہ منبرا سے روانہ ہوئے اسے غزوہ تبوک بھی کہا جاتا ہے سخت گرمی کے دن تھے کھجورے پکی ہوئی تھی بڑا لمبا راستہ تھا مدینہ منبرا سے روم تک بہت لمبا راستہ تھا تو اس طرح سے مسلمان بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گئے اور اس آزمائش سے سچوں اور جھوٹوں مومنوں اور منافقوں کا پتہ چل گیا جو مومن تھے انہوں نے تو کہا کہ ہم تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صورت میں ساتھ دیں گے چاہے وقت کی سپر پاور سے مقابلہ ہے اور چاہے سخت گرمی کے دن ہے اور ہماری فصل کھجور پسی ہوئی ہے لیکن ہم تو حضور کا ساتھ دیں گے اور منافقوں نے ہیلے بہانے کرنے شروع کر دیے خود قرآن میں آتا ہے کہ ایمان والوں سے منافق کہنے لگے لا کی روح فی الحال اتنی سخت گرمی میں باہر نہ نکلو آج آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کی گرمی ہمارے بہت سے دوست کہتے ہیں کہ آپ نے یہ وقت جو رکھا ہے درس کا یہ مناسب نہیں ہے گرمی بہت ہوتی ہے یہ کراچی کی گرمی کیا ہے کاش آپ عرب کی گرمی دیکھیں کہ پانی اگر کچھ دیر باہر رہے تو پتی ڈال کر چائے بنا کر پی جائیں ابالنے کی ضرورت نہیں ہے اتنی سخت گرمی جسے کہتے ہیں کہ چین انڈا دینا بھول جائے ایسی گرمی اللہ اکبر تو لوگوں نے کہا لاتن فرو فی گرمی میں نہ نکلو اللہ نے فرمایا فرما دیجئے جہنم کی آگ کی گرمی اس سے کہیں زیادہ ہے جو اللہ کے لیے دنیا کی گرمی برداشت کر لے گا اللہ پاک اس کو آخرت کی گرمی سے بچا لے گا جو اللہ کے لیے دنیا کی تکلیف اور پریشانی برداشت کر لے گا اللہ پاک اسے آخرت کی تکلیف اور پریشانی سے بچا لے گا جو اللہ کے لیے دنیا میں نفس کے تقاضوں کو خواہشات کو دبا لے گا اللہ پاک آخرت میں اس کے سارے تقاضوں اور ساری خواہشات کو پورا فرما دے گا تو اس طرح دو قسم کے لوگ تھے کچھ نے کہا نہ نکلو گرمی بہت سواریوں بھی پوری نہیں تھی اللہ اکبر کیسے لوگ تھے صحابہ کرام ان میں سے کئی ایسے تھے جن کے پاس پہننے کے لیے جوتے بھی نہیں تھے چیچڑوں کو لپیٹ لیا اور سفر کر رہے ہیں یہ چیتڑوں والے جا رہے ہیں کس لیے وقت کے امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ دو بڑی طاقتیں تھیں اس وقت ایران اور روم اور عرب تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کبھی ہم رومیوں کے مقابلے میں آئیں گے ان کو اتنا بڑا سمجھتے تھے اور عربوں کو رومی اتنا حقیر سمجھتے تھے تو ایمان والوں نے کہا کہ ہم تو حضور کا ساتھ دیں گے اللہ اکبر ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے جب لشکر روانہ ہو گیا اور وہ اپنے باغ میں آئے حضوروں کا باغ مدینہ منورہ میں آج بھی آپ جانتے ہیں کہ کھجوروں کے باغات ہی زیادہ ہیں تو عرب جو تھے گرمیوں کے دنوں میں اپنے باغات میں منتقل ہو جاتے تھے وہاں پانی کا چھڑکاؤ کرتے سائدان کا انتظام کرتے فصل بھی سمیٹتے اور بیوی بچوں کے ساتھ ان کی تفریح بھی ہو جاتی تو یہ صاحب اپنے باغ میں پہنچے دو بیویاں تھیں اور دونوں نے اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے مقام کو بڑا سجایا ہوا بھی تھا صاف ستھرا کیا ہوا تھا پانی کا چھڑکاؤ اور ٹھنڈک کا سامان اللہ اکبر جب اپنے ٹھنڈے جھونپڑے میں داخل ہونے لگے تو ایک دم یاد آ گیا یاد آ گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دل نے ملامت کی ارے حضور تو گرم صحرا میں لو کے تھپیڑے سہ رہے اور تم یہاں ٹھنڈک کے مزے لے رہے بس وہ قدم اندر نہیں گیا وہی سے اجازت مانگی وہ کہتی رہتی کچھ دیر کی رک جاؤ لیکن پھر نہیں اب میرا دل گبارا نہیں کرتا کہ میں یہاں ٹھنڈک کے مزے لوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرم صحراؤں میں تکلیف برداشت کرتے رہے وہی سے روانہ ہو گئے تو یہ پس منظر ہے اس صورت کا غزوہ تبو جو نو ہجری میں ہوا اس پس منظر میں یہ سورت نازل ہوئی اور اس کے بنیادی ہدف وہ دو ہیں ایک تو جہاد کے احکام اور دوسرے اہل نفاق اور اہل ایمان کا امتیاز منافق کون ہے اور مومن کون ہے اس صورت میں دونوں کے درمیان حد فاصل قائم کر دی جتنی نقاب خشائی پردہ دھری منافقوں کی اس صورت میں اللہ نے کی ہے کسی دوسری صورت میں نہیں کی ہے جیسا پوسٹ مارٹم کا اس صورت میں اللہ نے فرمایا کسی صورت میں نہیں آگے آپ سنیں گے اللہ آپ کو پوری صورت سننے کی توقع اللہ نے منافقوں کا جو ذکر فرمایا بمین کا حد اللہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ایسے کہتے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ایسے کہتے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ایسے کہتے ہیں کہہ کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو یوں کرتے ہیں یوں کہتے ہیں ایک ایک منافق کا پول کھول دیا یہاں تک کہ ہر منافق ڈرنے لگا کہ میرے اندر کی جو گندگی ہے وہ اللہ بیان کر دے اور ہائی ہمیں ایک قصے کے طور پر ایک تاریخ کے طور پر ایک افسانے کے طور پر نہ اسے بیان کرنا ہے اور نہ اسے سننا ہے بلکہ اسے بیان بھی کرنا ہے اس نیت سے اور اسے سننا بھی ہے اس نیت سے کہ کہیں ان لوگوں میں میں بھی تو شامل نہیں ہوں جن کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں ان میں سے بعض یوں کرتے ہیں ان میں سے بعض یوں کہتے ہیں مجھے دیکھنا ہے کیا میں بھی تو ایسا نہیں ہوں یہ قرآن تو ایک آئینہ ہے آئینہ شکل دکھاتا ہے اپنی شکل دیکھ لو کیسے ہو یہ جو کاسٹ کا آئینہ ہے یہ تو ہم یہ چہرہ دکھاتا ہے اور قرآن اندر کا چہرہ دکھاتا ہے تم اندر سے کیا ہو تمہارا باطن کیا ہے کیا کیا غلاثتیں اور کیا کیا خوباستیں اور کیا کیا نجاستیں اور کیا کیا کمزوریاں تمہارے اندر ہیں یہ قرآن بتاتا ہے اس سورت کی ابتدا میں مشرقوں سے براعت کا اعلان ہے آج کے بعد مشرقوں سے کوئی تعلق نہیں اور مشرقوں کو مکہ میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے بڑا آپ کا علاج چار مہینے کی مولد بھی ابھی آ رہا اس کے بعد ختم نکل جاؤ یہاں سے مشرقوں کے بعد پھر ان منافقوں کا ذکر ہے جنہوں نے جھوٹے عذر تراش لی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ میں غزب سبوک میں کیوں نہیں گیا جھوٹے عذر کسی نے کہا میری والدہ بیمار کسی نے کہا میرے بچے بیمار کسی نے کہا میرے پیٹ میں درد اللہ اصبر آپ پڑھیں گے آگے آ رہا ہے ان میں سے ایک تو ایسا تھا اس نے کہا یار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذرا دل کا کمزور ہوں دل کا کمزور ہوں اور رومیوں کی عورتیں بڑی بوری اور خوبصورت ہوتی ہیں تو مجھے خطرہ ہے کہ اگر وہاں چلا گیا تو میرا ایمان ڈاماڈول ہو جائے گا اس لیے مجھے اجازت دے دیں میں تو نہیں جا سکتا اس طرح کے بہانے اور عزر اور منافقوں کے ساتھ اللہ پاک نے ان مخلص مسلمانوں کا بھی ذکر کیا جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا اور ان کا بھی ذکر کیا جو کسی واقعی اور حقیقی ازر کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے اور ان میں سے خاص طور پر تین ایسے تھے جو واقعی معذور تھے اور اللہ نے ان کا ذکر کیا یعنی ہےت کاط بن مالک ہے تو ہلال بن امیا اور حید مرارہ بن ربی رضی اللہ عنہم ان تینوں نے صاف صاف کہہ دیا ہاں ان تین کا ذکر کیا جن کے پاس کوئی عذر نہیں تھا اور انہیں صاف کہہ دیا یا رسول اللہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں کوئی مجبوری نہیں تھی کوئی بیماری نہیں تھی بس نفس غالب آ ہم شرکت نہیں کر سکے اور اب ہم سچ کے دل سے توبہ کرتے ہیں اللہ اکبر چالیس سے پچاس دن تک ان کا بائی کاٹ تو ہوا لیکن پھر انہیں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ اللہ نے آسمانوں سے ان کی توبہ کا اعلان فرمایا اللہ اکبر چالیس پچاس دن تو ایسے گزرے کہ اللہ کہتا ہے زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی حضور نے فرمین کا بائی کاٹ کرو اور سب نے بائی کاٹ کر دیا اپنوں, اپنوں نے بھی بائی کاٹ غیر انہیں بھی بائی کاٹ کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں چالیس دن گزرے تو حضور نے فرمایا بیویاں بی بی بھی الگ ہو جائیں اب اکیلے اللہ اکبر تفصیلی واقعہ آگیا آئے گا لیکن جب پچاس دن گزرے تو اللہ پاک نے بڑے اہتمام کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ ان کی توبہ کا اعلان فرما دیا اور پھر ان کی توبہ قبول ہونے کی وجہ سے اس سورت کا نام ہی سورہ توبہ رکھ دیا تو ان کا بھی ذکر کیا ہے یہ تو سورہ توبہ پر ایک سی سطحی سی نظر ہم نے ڈالی اب ہم سورت کو شروع کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں من اللہ من ہی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے براعت ہے ان مشرکوں سے جن کے ساتھ تم نے مدت کی تعین کے بغیر معاہدے کر رکھے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے براعت کا اعلان تعلق ختم کرنے کا اعلان معاہدے اور صلح ختم کرنے کا اعلان اِن مشرکوں سے جن مشرکوں سے اے مسلمانوں تم نے معاہدے کر رکھے یہاں میں اختصار کے ساتھ عرض کروں کہ مسلمانوں کی جو مکہ میں تیرہ سالہ زندگی تھی وہ زندگی ظلم و ستم سے عبارت تھی مسلسل جور و جفا مسلسل نفرت اور عدالت اور دشمنی کا اظہار جب تیرہ سال کے بعد مسلمان ہجرت کی اجازت حاصل ہونے کے بعد مدینہ منبرا آ تو وہاں پر بھی مشرک اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے مسلسل شرارتیں کرتے رہے اور ہجری میں جب ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریبا چودہ سو صحابۂ کرام کے ساتھ عمرے کا ارادہ فرمایا تو حدیبیہ کے مقام پر حضور کو اور آپ کے ساتھیوں کو روک دیا گیا اور عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور یہ سمجھے کہ یہ مکہ کی تاریخ میں پہلا واقعہ تھا بگرنا حرم میں جانے سے کسی کو روکا نہیں جاتا تھا چاہے قریش کی اس کے ساتھ دشمنی ہی کیوں نہ ہو حرم سے نہیں روکتے تھے یہ مکہ کی تاریخ میں پہلا واقعہ تھا کہ کسی جماعت کو حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی جب حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کو روک دیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا میں معاہدے کی تفصیل میں نہیں جاتا لیکن اشارتن بتا رہا ہوں آپ سمجھ جائیں گے کہ اس معاہدے میں مشرقوں نے سخت شرطیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تسلیم کروائی بظاہر احانت آمیر شرطیں حضور نے ان کی ساری شرطیں مانی اب ان میں سے صرف ایک شرط آپ دیکھیں کہ ایسی سخت تھی بظاہر کہ بعد وشیل مسلمان اس شرط کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے حضور نے وہ شرط بھی مانی شرط یہ لگائی کہنے لگے کہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ آ گیا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے اور اگر کوئی مشرک مسلمان ہو کر مدینہ چلا گیا تو تم واپس کر دو گے حضور نے یہ بھی مانگی اور یہ معاہدہ ہوا تھا دس سال کے لیے لیکن ابھی دو سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ مشرکوں نے اس معاہدے کو توڑنا شروع کر دیا اس کی خلاف ورزی شروع کر دی اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہاں مشرکوں کو چار گروہوں میں تقسیم کیا ہے پہلا گروہ مشرکوں کا وہ تھا جس نے خود معاہدہ توڑ دیا اللہ نے ان کا حکم تو یہ بیان کیا کہ مسلمان ان کے ساتھ مسلمان ان پر یہ بات واضح کر دیں جن مشرکوں نے معاہدہ توڑ دیا کہ یا تو جزیرت العرب سے نکل جاؤ یا اسلام قبول کر لو یا جنگ کے لیے تیار ہو لو یہ تین صورتیں ان کے سامنے رکھی دوسری قسم کے مشرق وہ تھے جنہوں نے معاہدے کو پورا کیا معاہدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی تو اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اگر مشرق اور کافر معاہدہ پورا کرتے ہیں تو اے مسلمانوں تم بھی معاہدے کو پورا کرو یا ایک بات کہہ رہا ہوں اس کو پلے باندھ لیجیے یہ بڑی اہم بات ہے اپنی زندگی سے تعلق رکھنے والی اس کو پلے باندھ لیجیے عبادت میں تو ہمارا مشرقوں کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے یہ ہم اور عبادت کرتے ہیں وہ اور عبادت کرتے ہیں اس میں تو کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں عبادت میں مشرقوں سے آگے نکلنا ہے ہمیں مشرقوں سے زیادہ نماز پڑھنی है مشرقوں سے زیادہ حج کرنے ہیں مشرقوں سے زیادہ روزے رکھنے ہیں اس میں تو کوئی مقابلہ ہے نہیں ان کی عبادت इबादत ہماری عبادت एक لیکن ایک چیز ہے کہ مشرق بھی اپنی زندگی میں اسے की کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمان بھی اس میں مقابلہ ہو سکتا ہے اور وہ چیز اخلاق اخلاقی اقدار اخلاقی روایات دنیا کی ہر مہذب قوم چاہے وہ مشرق ہو مومن ہو دکھ پرست ہو آتش پرست ہو وہ اخلاقی روایات کی پابندی کرنے کی کوشش کرتی ہے ہر مذہب کے اندر جھوٹ حرام ہے چاہے جو بھی مذہب ہو مشرقانہ مذہب ہو یا کہ معاہدانہ مذہب ہو ہر مذہب میں دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں جھوٹ حرام ہر مذہب میں جھوٹ حرام ظلم حرام دو حرام فراغ حرام یہ چیزیں حرام ہیں ہر مذہب میں تو یاد رکھیے میرے بھائیوں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اخلاقی اخدار کی پاسداری میں بھی اے مسلمانوں مشرق تم سے کہیں آگے نہ نکل جائے کافر کہیں تم سے آگے نہ نکل جائے اس میں تمہارا ان کے ساتھ مقابلہ ہے اللہ اکبر ایسا نہ ہو کہ سچ بولنے میں وہ تم سے آگے نکل جائیں امانت میں دیانت میں شرافت میں اور معاملات کی صفائی میں بست کی پابندی میں وعدہ پورا کرنے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اے مسلمانوں مشرق اور کافر تم سے آگے نکل جائیں اور تم ان سے پیچھے رہ اس لیے اسلام میں مشرق کے ساتھ جو وعدہ کیا ہو کافر کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا ہو اسے بھی پورا کرنے کا حکم دیا ہے اسے توڑنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا تو میں چاہ رہا تھا کہ مشرقوں کا دوسرا گروہ کون سا ہے کہ جنہوں نے معاہدے کی پاسداری کی خلاف ورزی کی تو اللہ کہتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ معاہدے کو پورا کرو اور معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرو تیسرا اور چوتھا گروہ مشرقوں کا وہ تھا جن کے ساتھ یا تو معاہدہ ہوا نہیں یا معاہدہ تو ہوا لیکن معاہدے کی کوئی مدت متعین نہیں تھی یہ جو تیسرا اور چوتھا گروہ ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں چار مہینے تک مہلت ہے چار مہینے تک چار مہینے تک انہیں کچھ نہ کہا جائے البتہ چار مہینے کے بعد پھر ان کے لیے جنگ کا یا جزے کا یا نکالنے کا کوئی فیصلہ کیا جائے گا یہاں ایک حدیث بھی سن لیں اس کے بعد ہم آیات کا ترجمہ کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ نو ہجری میں جب حج فرد ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی پہلی جماعت حج کے لیے روانہ فرمائی اور ابو بکر صدیق کو اس کا امیر مقرر کیا جب وہ روانہ ہو گئے تو ان کے روانہ ہو جانے کے بعد پھر سورہ توبہ نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت ابو بکر کے پیچھے حضرت علی کو بھی بھیج دیا